اللہ اللہ صحیح مدر نگاہ نہیں ہے اللہ رسول سانبا کے سامنے کتنا یعنی یعنی پار دنیا دنیا ارتجاج بہت زیادہ ہے کثرت نال دنیا مختصرین ہے مسلمان نال مسلمان کیڑے قطر ایک ہے اسلام کو نہ جاننے والا اسلام کو نہ ماننے والا اس وقت اسلام کو کوئی ہے کہ بھائی تعلیم تعلیم پا لو اسلام کو جب حقیقت وہ مرتقی پوری دنیا دیا کلمی پڑھنے کا حکومت ساری مرکز حکومت سب مرتدین ہے حکومتان دے حمایتی دی سارے مرتدین اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف کو جو کر ذلہ تونا لے مقدر ہو مجھے سبارک و تعالیٰ نے علامہ صاحب فرمارے تھی کہ سنگی ویساہب سنگی لبارے میں میں سنگی ویساہب سنگی لبارے میں کوئی نہیں ہے نہیں کو پانی میں لاڑ ہے کد میں لاڑ ہے پٹنے سے کال ہے۔ اگے ہیں یہ ہندمایرے میں اسلامی دعوت کی ذمہ داری انتقل ہے ہے۔ تو وہ کارن سے بہت زیادہ دیں گے تو سعادوں میں مکھانے پڑوں میں ساگیاں لیکن ان کے باوجود ہمیں دکھر جانے کے مغربی تحجید ہے یہ زیادہ کلپ ہے تکی ہوئے جائے دیکھنا ہمیشہ ہاتھ سلت دیں گے ہاتھ ہمیشہ سلت دیں گے خفار زیادہ نے تخلیق دے تباہنال پڑائش کے لیے آزمال آجاز و شماع کے لیے آزمال خفار زیادہ نے اکاتی ہونا زیادہ کلباد نسر گزار بہت شکر گزار لوگ جو ہیں وہ کم دے کے سمجھ آئی کہ نہیں پگ وہ بھی مگر بھی تہذیب کے افراد ہے اسلامی تو یہ تو منشور ہوئی رکھا گیا ہے نیک کیسے کرتے ہیں تاریخ رکھا دیتے ہیں بھاگ رکھا دیتے ہیں یہ تو برطانیہ میں بھی چلتا ہے چلو میرے نال میں برطانیہ کتارا مکھاواں ان پیروں میں یہ بات صرف اتنا ہے کہ راتی مئی یہ خطاب کیتا ہے اصل ساری لاعلمی وہ لاعلم نہیں یہ ہو گیا دوسرے تیسے ہو گئے جڑے اگلی کے رابر ہوں دنے وہ خنجر جان کے لگ دنے جڑے تھلے عوام ہوں دیئے یہ لاعلمی در شکارنے میں راتی مئی حقیقت کھولی ہے کہ فرنگ یہ ہو اصل مقصود دیئے ہیں وہ ہے اپنی حکومت اپنی حکمرانی دنیا کو قائم ہے. کیوں اس واسطے پتا ہے کہ حکومت ایک ایسی چیز ہے جس کے اگے کو رکاوٹ نہیں لہذا میرے تمام کفر ادار کفر اشاق او او مال مال دولت دا مال دولت سرمایہ کرنا. شراب ازادی کننے دی یہ دل دل. یعنی جزو اعظم اس مقصد واسطے حکومت چاہیے حکومت تو بغیر سارے ہی طرح بول کے हमेशा पहाड़ तो बारिश थले लगी आलाके थले दरिया कदा थले दरिया किसान तो लिया हो चढ़ गया हो ستا بلند حکومت ستا کیوں طاقت ہوں چار قانونی مالی افرادی سمجھ لگی قانونی طاقت مالی طاقت اپرادی طاقتر یہ تین جی طاقت علم اور ہر شاید بےکار ہو جائے روڈ نبی اکرم سلم اللہ تعال... و علیہ وسلم اللہ تعالی طاقت یہ کہ دا دا میرا لاگوادشاہ طاقت منگیا آپ نے اللہ تعالیٰ پر ہوں سلطان نصیر ملیا اور ملیا پھر حکومت قائم ہوئی تو خونت گال لے ساری حکومت دی یاد رکھ میری ملی گا یہ ہماری صحیح پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج سوفی و ملہ ملوکی جس کے بندے تمام آج سرنگی حکومتہ نویت نظارہ نا ملا, پیر، پا, پادری، فلانے جنیا تنظیمہ، جماعتیں سب وہ تابے دار محکوم بنے کر چینل ہے تو مرضی ہے فلانا جو اتنے گل ہونی ہو مرضی دس آپ پگل دوں بساک پٹی دسیا خون پیشی پاگل خود کر رہے ہیں جی اگر ہونے آخر بھی شیلیاں سارے پنچا کے خلاف بولو آخیا نا. نہیں جی نہیں وہ اجازت کر بند کرا دیں گے چینل بند ہو جانا मखसूस अपनी हुक्त हकूमत मनवा दूप दसो सपा कि बदल चल दसो पलट का जहर जो पलट जाए बंदे वो कहते वास पलटता दंदा अगर दंद क्योंकि सिरंज अगर दंद क्यों شر سپال مداری مداری سپ دس سال کیوں کو مارا چین جتنے برائیاں نے یہ سارے نے جنیا نیمخت شاخلام اسلام کے درخت برائی نہیں لگی درخت نہیں لگی سمجھ نہیں لگی کر کے بزرگ لوگ پرماندم کدی فساد کی خبر نہیں ہوئی اس واسطے آسمان کے فساد ممکن بھی نہیں سم لگی راتی میں فلاں ہو مرزائیوں کو اقلیت قرار دلوا کر خوش ہو رہے ہیں وہ میں کافر کافر نے دی تو قرار کرارے نہ لانا لینی لے منیا کے کافر کو کافر کلمے پڑھنے والے کو گور قرار دینے کا دنیا میں کیا فائدہ ہے لانتی کافر تو ہے نہ جائے گا تو وہ لوگ مسلمان سمجھے گا تو خود کافر ہو جائے گا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے جو مرتب ہو جائے اس پر تین دن اسلام کو پیش ہوئے اسلام قبول کر لو سوبا کر لے سوبا کر لو تیسرے دن نہیں کرتا تو قتل کر دیو قتل کر دیو اس ہے اصل فائدہ اس کو کافر قرار دینے مسجدہ جمہوری ہے تیرا ملک جمہوری برابر حق نے جرضی مسجد مسیح پہ ڈک نہیں سکتا ڈک مفتی حالمان جان اسلامی کام دے پتا کو نہیں لو مشمار کر دو تاریخ سونی تاریخ بہن چو منشور کی مساجد مساجد کر دیا گھرانا آرام ہے تو فتح حکومت کا خارجی کم کا سور دے سور اسلام دے قاتل دشنو اسلام ایتا عبامن ایتا عبامن ایتا چل رہے ہیں لانت پہ فلانا پادری چھوٹی ایم پی ایم کے دہشت گرد وہ سپ کے ذریعے بولو کی فرک ہے یہ دا سارے فساد شہرات پس... اپنی حکومت آپ مستحدہ بنایا پوری دنیا کے اتنے جگہ ہر گھر کے اندر فساد بے گر و پیا بہن یقینا پیا نے کی تمہیں دا بیج ویج چھوٹا لیکن حقیقت بیج وارے تمے ہوئے इस तरह फिर जबा जी ये बीजे जरायम जगो मैं हम मिसाल दिखती है मसलन पेपर जी की इस नय पैदा हो पता जी मसलन एक औरत बाहर निकली पसंद आ गई अगवा हो गई جس جس گیا سبب کی دا بے پردگی اگر ہوندی باہر نہ پھر اگوا جو قتل گئی ہو گئی, ہو گئی؟ ما... مار دن قتل دو آشق ہو گئے دومل یونیورسٹی کا واقعہ یونیورسٹی دو سکولی جڑے نے ایک جڑے رہے نکتا لگا جا رہے دوسرا بھی جڑیا کر مار دیتی مار ہے می مار د कतल कतल कतल है, आया। है, नहीं। है, है, आया करना थाना कर रहे आ गया, था हो गया अतल अच्छा जो ना। और जिडे और मुताल गुना ने बिना है زب جناج یتنا یہ ہے فنا فتنے تو جرائم پید اگلے جرائم نے سزا دینی مارکوٹ جیل بنی ہوں جہاں موڈے فیتنا کتنا بے پردگی ہے حکومت بے پردگی زور ان سمجھ لگی اسلام کی پردگی ختم کر جرائم ہے یہ میں جرائم دنیا پیدا کرنے پاسے کے یساؤں نہ دی صفت ہے کہ دنیا میں زمین میں زمین میں فساد کے لیے بھاگے پھرتے ہیں ہما وقت ریا لیکن انہیں فساد پھیلانا تو پینچو پتا حکومت اسلام دیا رہی ہیں تو میں فساد کیوں گا دیکھو سمجھے تیرے ایک پھر ہونے کی مثال <تصفح> اصلہ <اتنا> سازی سا <تصفح> <بام> سازی <تصفح> इस इतना है, बम फटाना बंदे मारने वो जुर्म है, अच्छा सची दस बमाना नहीं तो बाम फटाना मारना है जुर्म। तो, तो था कि वो, राती फिर मैं राजह भी दसी दसो हर बद बाद सब लोग दिन ब दिन फैल रहे की वजह है भारती बैठे संघ میں تابیو دسو سال پہلے سچی دسیا جی بس سارے جواب دو اسلام دن بن شنگڑ رہا یا سونگ رہا گٹتا پیا میں کہا سچی دے چاہتا ہوں کہ اب دن کا دل پہل جب دل گھلتا تو انہوں بھی ایک کر بات رہی ہے بس میں کے جارے دس ہوگی اکی وجہ ہے اسلام غٹ رہے ہیں یہ پہل رہنے اسلام گھٹ رہے ہیں اے بات رہے ہیں تو بہر میں چندو آلے تو نے دنیا پشاندی تھی تے چندو دو حکومت کے خلاف بولنا جرم 16 ایم پیوں لگی ہے سولہ ایم پیوں میرے تو سارے 16 ایم پی سننا یہ حکومت وقت کے خلاف بولتا ہے اچھا یہ حکومت کے خلاف بولنا جرم اسلام خدا رسول خلاف حب جائے کیوں جی کے سی بھی حکومت خلاف بولن دی اجازت دینا تو میرا سارا بھنگ پوسڑا چک اگلے میری حکومت ایدر لاؤ بندی. میرے ہون فراؤن. تو جو. جدو حکومت خلاف بولنا جرم ہونا بادشاہ فراؤن اور جزے رکھتی. جدو حکومت خلاف بولنے کی اجازت ہونی ہے بادشاہ امراؤ سلام ہو انہیں مذہبی اگر مزہ جب مدہب دے خلاف بولن ٹیم دے خلاف بولن دی ہر نے کسی ہونی تین بدر مرتا ہر نیت ہر نیت نمی گاہی نوکل رہا ہونا حق موقع ہونا اسلام کی آخر اسلام آدھا اسلام, اسلام آزادی دیاسی چھوٹا بندہ بھی بولے حکمت وقت کے خلاف تاکہ بن جائے دنیا دور بادشاہ کوئی آخر پڑھو پڑھو مطلب پندرہ روپئے جو ٹیکس موبائل کارڈ پونے زرداری صاحب کا نظرانہ جا رہا ہے آپ کے دربارے علی شان دے گلے دے جا رہا ہے, <laughs> ہے ایمان دے خلاف بول سکتے ہوا بننے بہن چو تو یہ پابندی لا کے بولو نا دھی چو بولنا نہیں سی قرآن دے خلاف اسلام ادارے تاکہ دودھ نہ بنے شہ فکنے نہ پہلے سمجھ لگی جدو ہر ایک ہر بندے مرضی اسلام خدا رسول حق کے خلاب بولے جو مرضی پکڑ کی گل کرے ہر کسی چلن بھی. بولن بھی, بھی. بھی, بھی بولنے بولن بولن آپ ہر بے سی آزادی یہ بہت بڑا فکنا جیسے ہزار لڑائیاں یہ وہ سارے پی گئے اسلام آدھے نہیں نت مارو ہر اسلام اسلام بولے کر کر کے قتل در برباد نہ کرے فساد کا سبب نہ بنے کوئی رحمت نہیں حکومت کی سارے مذہبی فسادات جڑے دیکھ رہے ہیں کہ اس کتے کافر نے جڑا کسرو دیکھو پر یہ کھڑا سی وہ زہر وہ اپنے داند حکومت اونے دا دے دیئے انہیں باتے ہیں اللہ آجے میں کوئی اٹھا نہیں کر دیگا اٹھنا ہے خلاف بولنا تو اندر ہو نہ خیر رہی خلاف نہیں خلاف امام کی کتاب پر پابند لگا دو کیوں یہ لوگوں کے فکر خلاف بولتا ہے کتاب یہ بات ہے چلو جی سوگندر ایک حکومت اندر مذہبی آزادی مذہبی اس واسطے ہوا ہر بادی کا فیلیا مذہبی اسلامی حکومت کوئی بادی فیل سکتا اسلامی حکومت کی منہ نہیں کھولنا زبان وا تری جی تکواشی پاس لا تر گل نہیں آ سکتی آپ کے کتنا بول نہیں سکنا پاؤ کی نہ تبلیف فیلانی نہ کوئی دند کٹ دیتے اگلا کا دند کٹ داپ زیر مار میری پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک جتھ ایسا پیار کرنا چاہنا جہاں سوچ عمل اگریز تاکہ ساری حکومت دا کام دے مقصود یہ مطلب سکور مقصد نہیں مقصود حکومت داند داند ہون کے مولوی دا دے گا مسلسل دن کئی تو کوشش کر کر کر یہ ہماری ساج پی ہم کی کرامت ہے کہ آج تو جی. ہر پاسے ہر ہے یہ, یہ ہماری ساجب ہم کی ہے کہ آج ملا، سے ملا، ملا، کے ہیں بندے تمام سب اے دے غلام دے چٹو بہن یہ حکومت لگی ای समझ आ गई बातल फैले मकसूद अपना है संकूल नहीं मैं मैं सवाल करना सची दसाया जो शह दसो जी मुक्त जाए तो अंग्रेज की हकूमत मुक जानी नहीं चल एक शह वैसी के वह मुक्त जाए तो अंग्रेज हुकूमत मुक्नी वह जब तक है अंग्रेज हुकूमत कायम रहनी है जवाब जो शह कि जेन है अब ये आवे आप बैठा कर पाया شہ ہے حکومت کوئی نتائج نہیں جواب امر دیتا ہے سچی دسو ان پڑھ طبقہ تھانا کچہری انگریز کی اسمبلی چلا سک جا. سارا، جاگا، جاگا. ہاں نا تو نا ہو دنیا. حکومت کاسطرا گول ہو جانا کہ نہیں ہونا پھر ادا مطلب قائم ہے کی دے سیرتے جب انگریز دا قانون ہاں میں شیتان کی فرما برداری شرک ہے کہ نہیں تو میں لانتی جبران دیا حکومت نو تسلیم کی فرما برداری کر رہے ہیں ٹوٹیا ماں کا چوڈا نہیں ماں میں آدم ببو ہنیفا داری کرنے والا مشرق ہے ہوں سچی دا جدو ہر ہر ہر ہر شرکنے مسلمان چون کا مٹ پی <موسیقی> حکومت ختم کرو جی ختم ہو گئی سپ کا سمجھو دن نکل گئے جی سپ جیوا رہے سہر چڑیے لیکن پلٹ والا آلہ اندر کوئی نہیں اور ہے اسلام ہے. جان اسلام دی حکومت تحت رہن. رہن. رہن. رہن گے, ہون گے. آگے کافر کر نہیں سکنگ فساد نہیں پا سکے تند بہن سو دین کو سپ کرے گی انگریز ہی چود نے ویکھو کی تیتا ہے میں قلمہ پڑھنے والا رہے لیکن ہمیں مان گا حکومت سادھی مننے اینا دی کسے تھا انتے نہ ہوئے اور سادھی حکومتہ پوری دنیا دی کسے تھا انتے ہوئے ہر حکومت ہو دی کابدار ہر <سلام> حکومت ہو دی جتو حکومتہ ہو دی آئین مسلمان بامے داری یا سانگو چوگے والا ایسے تاکہ ستھر کنیوں میں اس کی برطانیہ میں شدی ہی ضر بکری کو فائدہ ہے جڑے نوسلا جیت مرضی روفان شاہ فلانا کی لنگ میں شدید جیلا اسی اک جائیے بڑھ جاؤ خدو کا پوترا یہ لانتی کا پوترا تسی لے لا کسی لے لا جی بھر بھی رہے نقل وانی ہو گیا جب آپ میری حکومت لندن میں اسلام پتا نہیں کہان ہو گیا اللہ جماعت ہوں میرے ہاتھ ہی چڑے گا تو میں ڈوں تونا گا وہ کیا لکھ ہے کہ ماشاءاللہ لاکھوں کافروں کو مسلمان کر دیا ہے فت خود الانطیہ وہ الانطیہ کیڑے کافر مسلمان کی ہیں آپ کافر ہوے بیٹھے لوکل مسلمان کیتے ہیں جی سب کیسے وانا مرضان بھی تو جنوں مسلمان کر بھی بیٹھن تے او اپنے ورگا کرتے دے رہے ہیں اپنے اللہ سارے کے اندر سبھی مسلمان ہو جائیں گے کافر تو منافر کر دیں گے مسلمان ہو جائیں گے جی میں رہ کر دے پھر جائے نہیں نے لاکھوں کو اپنے انگریز حکومت کو ماننے والا آفر کی حکمرانی کو ماننے والا سرسوار ایمان وال دالی کتنی سی ہوں دو بند سکتے سمجھ رہے ہیں سر سواری دالی تو پسند دیکھیے نہ اللہ میں اکبال دالی منصوبہ بن گیا دے مارن دا منصوبہ ہو رہا, شوار دے دے دور رہا, رہا, رہا کیوں؟ او ہے وجہ کیم سبدام سب کچھ منہیا چبر سی میں خود گنا فوٹو کیا گئی ہے سارا سودا سڑ گیا سڑیا کہ نہیں کیوں سڑیا سارے سو اور بہن چوک نہیں چوکھے سارے اوکھے لندن میں جاتا پاؤ جاؤ سدام اتنے مار دتا کیوں دسو معلوم اس کا اصل مقصود ہے اپنی حکومت منوانا سمجھ نہیں لگی دار دار دار اپنی اپنا میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت ترکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے اکبر لا دیتا میری داڑھی ویک کے نا کہکولی داڑی دالی سکولی دالی باقی داڑھی فلانی داری جی اگریزانی حکومت کی ہے یاد رکھنے سنترمجن والا کاف نو جا سکھ کی دال سنا تو بارے یار میری میری اسلام دی مگر میں تو جناب سمجھنا سرکار میں تو کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوں ہم تو غیر سیاسی لوگ تمہارے پر خردار ہے آپ آئے ہیں آپ کے لیے لنکر میں بوٹھی بھی ہے گڈی بھی ہے سارا کچھ کون سمجھ لگی انگریزی تہذیب اجزاء انگریزی تہذیب کا سب سے بڑا اس کی حکمرانی ہے لاخر کی حکومت ہے اس کو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے والا وہ سی بار آ رہا ہوں سمجھ لگی آئی سولہ جیڑے بیٹھے مفتی دیا پر صحیح لا داہی رکھوا دی لا آم پر آم پر آم رکھوا دی خدا سمجھے گا اسلام دی اسلام خدمت یہ دی ہے کہ پہلے حکومت کی, کی بس سار بس سار بس بس نے رسول اور ہوں سمجھ آئیے ختم ہوگی طور بولے بول یار کس میں کدو نہ بولنا تم نے چپی چا ہوگ بولے بولے ہوں یہ کو ہاں نہیں اپ کہ بول بھی نہیں پائے اے اپ کو باقی تو چپ کیوں نہ تسی بول دو گل نہیں کرنی ہے ایک جو اندے سارے چپ سارے کے سارے چپ ہے سیدے ول امبیا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہو تو انے بولن والا کوئی نہ کفری کے خلاف پر امت سیدے ول امبیا دی اے تو کی حال ہی موقع پر آو شرم انوں نہ نے کیڑا چلنے سارے کیڑا کیا کھو دتے نہیں جو تو تو تو بے بے خبر خبر خبر اس کے ہے کو نو خدمت کر رہے ہیں لیکن دلائم. اور لگا ہے کتا کے دونوں رل گیا لشکر کدھر کا پرسو آیا کہ مہربانی کرو مواد دیو سن لشکر طبلا کے خلاف میں کہ جی انشاءاللہ میں اچھا جناب انشاءاللہ مواد دیاں گے تے دوناں نو دیاں گے جی پہلے تھانو دیاں گا تے بعد وچ لشکر والے نوں دیاں گا ہن بندے ملن اے کھڑے اگر کوفر تے برائی اگر کوفر تے ہر باطل تے ہر گمراہ پھر کے جماعت دے سلا مواد ہے تو چشتیاں کو لشکر بابا کملے شاہ بادشاہ در دربار ہے تقریر میں کی تھی. صرف ایک تقریر میری اس کی بڑی مدد کی جائے صاحب سویر لشکر تبلا والے جتے جانے سن مسیحال گئے ایک سب چکی رات ہی کری پسندی ملتان کا نگران نگران سی الرحمان عزیز الرحمان صاحب جناسر رحمان پٹھان کون حضرت صاحب پانچ سات سو دیسا بھی اندیا یونیورسٹی ایم اے کیا ساری پگ والے اتوں کٹا نے خود مینو میرا فون خون بڑھیا پیا بول کے انہیں آخیا جی ریاست صاحب سامنے بیٹھ کے پوچھا حضرت آپ پڑھے ہیں کہتے ہیں نہیں جی میں تو جھاڑو بھیجتا تھا گاڑیوں نے علماء نے بنایا کیا اولا ماں <خر Dynamic> <Horn> <خر tay> <بات اینی> ایک جاہل ایسے کو امیر بنا سکتے ہیں جی جھاڑو بیٹا پڑی تقریر جو ہو حضرت سے بہتر. حدیث بیان ہو رہی ہے ابو نے آخیا سرکار حدیث میں تو کوڑے کا آتا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں تو حضرت میں کہاں پڑا ہوا ہوں توبانامہ تو فی سنیا نا اس گل تو دا کوڑے کا فرق نہیں جانتا تو, تو امید ہے لگا ہوئے میں دسا تو ایک اکیبت کی امیر صاحب کے خلاف چلے ہیں امیر صاحب کی, کی کتاب حکیبت کی تباہ کر رہی ہے فوٹو والے ہر کسی انہوں نے خلاف بولنا یہ آخنا ہے فراٹی نے چکر باز نے تخاباد نے رشوت خور نے گنا پگی کبا کارنا بولنا گلیں جنس دن خلاف برابر گنا صرف رشوت ہوئے کھڑی گئی کوئی جاری عمر پوشا نیلا رات وزیر وا رہے تنخواہ بھی وا رہے ہیں تے اے داڑھی والا کی ہونا ایمان نال دس داڑھی والا پکا یہودی دا خاص غلام ہے کہ نہیں کی دا خوش ہونا ہے یہودی تاں کر کے میں نہ ہونا سارے خلاف کیا کیا کینے اوپر بولنا ممنوع ہے سارے خلاف پرچا ماں ان پٹ دیو اے آیا ادھر علی دا پکیاں سچیاں یا چستی نو جیل کھڑا دیو اے دو کا پیایا ہاں ہر وا پوری ہو گئی تو ماں مار تقریر کے پاس ہمارا فیصلہ ہے جی سنت بسو سا پاگ جی موجود آیا لے گئے سنتی کور جی مان ہوں شرا پیڑان قرآن گائے قرآن فیصلہ ہے کافر قرآن موقع نہیں ملیمان کپڑے پائے خار رانو کیے خار رانو کیے خار رانو کیے جب وہ سیدہ بندہ سے پھنا چھوڑے اخیر شانے بندے میں جو ہے بندہ مردہ ہو رہے خال ہو رہے راکھ جو اچھے جا کے کپڑے لا لہے دنیو چھو نے کیا بندہ رنے میں تھڑتی ایک کھرکار ہوئی مولا رواندر کیتاب دا ہوں دا راکھ چاہتا اے ایسے ہونا ہے اے ایسے ہونا ہے اچھے پھائی پیر دا ہے اچھے پھائی پھ گال کھڑی میرے دعا دیں تو پتا دانیال سر کیا کہتے ہیں وہ نہیں جی نہیں ہوتا حضور سرکار اور بھی تو کچھ کر لانتی مشرق نے خدا رسول دشمن نو دوست بنا نے اپنے دشمن نظمن سکھنا سن असा अपने दुश्मन गबारा कर सकते अल्लाह रसूल के दुश्मन गबारा नहीं करे को दुश्मन आई जानी रोटी खा जाते पैसे भी ला जाने जिन्हें सामू खरों की चिक्या है साकबा कब्जा किया असा उथे बढ़ नहीं सकते असा ओलाके जा सकते रोटियां खाते ने اللہ خدا رسول کا دشمن اللہ تعالی معافی نام ہے نام کو کولیم نہ کوئی عالم نہ کوئی ایک فکیر اللہ دے درد فکیر جوڑے سیتنے اچھا سو لکھ نبی نبی بوری لکیاں یار خود سنگ نہیں مان نہ دس ایڈی خود دنیا بنی کھڑی بس اچھی ہوئے نبیاں تن پتھر کھے یا لکیاں پیچھے تو کمپلیٹ ہوسو لو نہ لگو نا کسی ولی دا لگو بہت اچھے اچھا یہ دسو سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کو پھر اس وقت مسلمان لیے ایک بھی آیا اتر فرق بھی اس لیے ایک مسجد آئی سی سرکار صلی اللہ وسلم اعلان رسالت کیتا ہے لیے ایک مسجد آیا دو نمبر ہیں یار کم از کم کہ سونا نبی اٹھے نے اس دور بولے میں سوال ہے فدو کا بلکہ اور مجاہد کا فرق تھا لیا فدول لا رہے ہیں پھر جال قوم کیا ایک ہوتا ہے مبلغ تبلیغ میں سبر خرد لڑنا حرام ہے آپ کو کیا کیا تبلیغ میں لڑنا حرام ہے جس بندے نو اپنے بے شبر ہوا تبلیغ کرنا حرام ہے پتا شرابہ میں تبلیغ کر رہا میرے لڑن لگ پہ میرے گا کھڑے میں صبر کر کے چپ کر کے بیٹھا جا رہا ہوں اس طرح میرا نفس ہوگئے تو میں تبلیغ کر سکتا اگر میرا خطرہ میں ایمان حق کی وجہ حق کہتے کو پھر ایک دوسرے کو صبر کا حکم دیتے لڑنا ہے تو پھر صبر کا حکم کیوں ہے شریف شریف دو سال آن کے جان فرد ہو چکیا ہے نبیا کہ مجاہد کے لیے اصلہ اٹھانا فرض ہوتا ہے جب مب اچھا ایک منٹ ایک منٹ جی اچھا ایک منٹ جی ایک منٹ ایک منٹ حالات ملک کے ایسے ہیں کہ مہربانی تو کرو پھر تنا کھو کہ ہم سنت کے ساتھ نہیں حالات کے ساتھ سنت حضور تعلق نہیں تصے صرف حالات لال چلتے لے چلو تو ادھر کو ہوا ہو جدھر کو ایک کافر تو مناسب مطلب ٹھیک ہے نا حالات کو مد نظر رکھ کر چلنے والا منافق ہوتا ہے نبی کی شریعت کو مد نظر رکھ کر چلنے والا مومل ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں آج حالات بہت ہی نے پڑے ایک بندہ بلاس کرنا پڑتا تو اتر لٹا کے کٹن رہے کدی اور کدی اور ہر خرابی نو دکھا تکلیفوں کے بحال کا سامنا کرنا پیا نہیں کرنا پیا او کوٹ دلے رکھی خیرے؟ اچھا ایک موت کہ فرشت دا بندہ آرشتا فرشتا اصل نال ڈکیا جی بنے میں ہاتھ رکھا ساخر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے برو مومن ہے تو بے تی بھی لڑتا ہے سپاہی اقبال کا نا مر مرے کیوں مسلمان جہاد چکتا ہے کوڑے نوڑا شرکی ہوا کا پہلے حکم سن نبی اکرم صلی اللہ وسلم فرمایا قتل کر دو مرتا دکھو وہ حکم ہاکم نو کہ عوام نو پتا ہی پہلے ماڑا بندہ پیسے کون حج تر فرض ہونا ہے تو فرض ہو اگر وہ حج نہ کرے تو پہ خدا رسول کر یہ یہ تو دنیا حکومت اور میں تیرو پوا لوں میں خود لیا کے پوالوں تیری تری داڑھی میں خود من دیا گا تو آٹے ورکے داری آرے اسلام دے اند کافل نے کہ داری موچ منہ او بندہ جیڑا کے صرف کوفر دی حکومت دا مخالق ہے اور غیرت رکھ دے اندر کہ یار واقعی کوفر دی حکومت دنیا تنیونی چاہی دی قسم خدا دی کر کے آنا تو آٹے ورکے کروڑا نوک لائن بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بالکل سڈے ساتھی جتنے بھی ہیں یا صرف یہ سمجھنا سارے لکھ ساتھی جتنے بھی ہیں ٹھیک یعنی مکڑا پیا میاں جڑے چشتی نے نا یہ یا سنتے گل منہ تو سوا باقی دنیا سکولوں کا کوئی مخالف یہ دس کفر حکومت تے دی حکومت کا جہاں اصل تھم میں جہاں تک کائم ہے سکول میں پہلے دسیا یہفر سمجھی بیٹھا ہے نا ہے لیکن اس کے مخالف صرف یہی ہے باقی نہیں تو پہلا کہہ رہے مخالف بھی کوئی نہیں تو پورا جان رہے گی مخالف جب نہ ہو تو موافق ہوگا <ndel> बार <stall> <usur> <tsun> داغت اسلامی بول سکتے یعنی اس کا ایک منٹ بھائی یہ مطلب یہ نکلیا کہ دین بھی تبلیغ اکثریت ہوتی ہے بغیر ہے مشرق مشرق اسی کو کہتے ہیں نبیت کیا کہ لاکھ لاکھ کٹھے ہو کے لاکھ رات ہے کیا الرما وغیرہ سے تو یہ وراثت یہ وراثت کن کی ہے نبیوں کی ہے یا کسی اور کیا ہے नबी है जो आंदते विरासत का तबलीग नहीं करता यानी मतलब कोफर के मुआवे करवो آ ہاں یہ دسو اچھی مکلف کیڑی شاید آبارک باد میم کیا میں کیا پوچھے گا کہ دس جہاں تین تو دن قائم کی سی یا ہر بندہ کے حکومت قائم کری ہے حکومت اسلام کی قائم کرے نئی حکومت قائم کر سکتا تو حکومت کے خلاف بغض بھی رکھے اور جنہ جن بول سکتا بہت اچھا کمال یار گاڑی نقصان پہنچایا کر رہے باعت اچھے باعت اچھے دور دور دور نہیں رہی ہے مالا <سؤال> تو نہیں جا سکتے ٹھیک ہے دسو <laughs> जग खुदी बैठा गल तो सुन कित पै गई है उने दालता थोना। दालता थोना। लानत यार होदूरों आप कहते दावत इस्लामी मजबूर है تکڑے تھے چٹو نے کیا بند ہو جانے کلان ہو جانا مجبور نے جن کر سکتے اُن کو تخوار تھانے انگلش تو جدو سکھے گا تھانے والے تو ساری تری بولی سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تبلیغ کر فکیر فکیر نام ہی میرا کیسے دی کرو ہات بڑائی گنڈ گلا پتا کی ونڈ کی میں کام نماز کدی پڑی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم اسے برائی تو پھر کیا نہیں تاکہ دل میں برائی کیا مبلک زبان چندر رکھنے والا ہوں مبلک کی الزامی گل دی رہا سور بھی سور بھی الزامی گل کر رہا کہ نہیں جب کا سر یا چڑانا چلے کئی نبی ایسے ہوئے جنہوں نے کم ہوا آئے اسی طرح چلے گئے نزدیک مجرم نے جی سب پہنچا دے تھوڑا مبلک کا فرد کی مبلک کا فرض یہ ہے کہ جو دین ہے اس کا ہر چوٹ پہنچا دے چھپائے چکے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارا یہ دین ہے ہر کسی تک پہنچانا نبی تک مبلک کا فرض نہیں ہوتا ہر کسی تک پہنچانا فرض نہیں ہر بات پہنچانا تو فروط لانتی ہوتی کھڑے تھے دین کا داری وہ بھی دو چار دینا لے کے اپنی فن پیاوت سلامی چپ یہ اسلامت ہے اسلام احکام کا نام ہے جو احکام کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے چاہے بادشاہ جس کے بعد جتنے مردی ہے وہ لان اسلام دے غیر مشروط حکم لو تصا مشروط کر دیتا ہے کہ دعوت میں ہے ہے مرنا اللہ گاڑی تحریک اسلام بارے۔ تو تو تو اسلام تحری کی نشانی بنا رہا تھا بنائی منافق بے مان نیچری ہے اپنا سنی سابی کل ہی میں لگی چپ کرنی تصا بڑے سنی ہونا سب اپنے میں باہر یہ دسو میں یار روکن رکھنا گستاخی کو گستاخی خدا دی کی لانت ہو چپ کر دے یہ تو پکے ماں کے میں پڑ جاؤں تو کافر اعظم ہے تیرے نال دا گستاخ رسول کوئی نہیں کتا کافر الیاس کنجر دے واسطے تو مر رہے کلیاں نے کہ میرا دل اندر گستاخی ہے رسول اللہ کی گستاخ پوچھنے والے دیکھیا نہیں ہے لیکن ان کے میرا اقرار ہے میں نے اس میرے پوچھنے کیوں کہہ رہے دادتی دے کام کر رہے جیسے لڑکیا لال آدر جان آئی کہ نہیں سکول چڑیا دا مریض ہونا دد کو نہیں سی تین آئیے دلال خیر شریف نہیں جا سکتی لانتی دلال خیر شریف اتنے نہیں جا سکتی حالانکہ ہے کتاب کو جو حکومت کا ہے حکومت کو فر کو ماننے والا کافر ہے حکومت کی حکمرانی کو صحیح جائز او دا دشمن مسلم آساں موٹے پڑی بیٹھے ہیں جڑا اس ماں دہڑی دکھا سورہ سور ہے حکومت من رہے نا کتاب آدھنے آ سکتی ਉਸੇ ਤਬਲੀਗ ਚੌਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ 14 ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਬਖਾਨੇ ਮਿਲ ਆ ਜੀ ਕੁੱਤਬਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਹਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਇਕਨ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗ ਤੱਕ ਸੌਂਦੀ ਲੈ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁੰਗ ਜਵਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤਬਖਾਨਾ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਕੁੱਤਬਖਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕਿਆ ਟੋਕ ਅਕਲ ਮੌਸ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ استاد یہ پاگل نہ ہے اگر الیاس قادری صاحب نبوت کا دعوی کرن تے اسا او وی مان لانگے تسی چھوڑو چھوڑو ایک بندے نے دستور کا کہہ دیتا جی جڑا کام ہے نبی نے کیتے او ایلا کر والله نطر بس شالا لانی امریکہ نے کوتے نے بھی یہی کہا تبلیغی جماعتوں کا شکی دا سب کا کائن جی ہے کوئی کھودی چھو پچھو مرکزی گیا ہاں جی بندہ کوئی چھو دی ہے پرنگے یار پیچھے حکومت تیار ہیں لیکن خالص اسلامی حکومت ہم کبھی بھی ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے بیچان دیکھا بنیا ہے انہیں آخیا حکومت ایک خود بنایا نے ایک ہسپال مکائی نے ڈال مکی لاڈ کرومر لاڈ کرومر اس نے آباس رائے میشر تھا اگری ارسان میشر ربائیت رائے تھی اوڈا انہیں تو سانتے تو جانتے ہیں تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم لوگ انہوں نے حکومت کہ یہ ستیاں کو خالص اسلامی حکومت یعنی ساٹھی حضار ساٹھے تو حضار کفر دی ملاوٹ تو حضار پھر اچھا ایک چاکتہ اس میں حکومت حکومت نظام نو تسلیم نہ کر کے چاکو بھی نہ رکھ جانے دہشت گرد دس دہشت کہ بوندی سل اصل دینا یہ مطلب فکر دلی دا بچا تاریخ ہے تے بھیا مغلیہ سلطنت دے مغلیہ اس ہے مغلیہ 14 دے نال دا گستاخ اے اس کافر کونه جاودی مدوڈی سب کو میں کہہ نہیں کافر جی نہیں کافر جی دیہاں نو پھتلان ای دا بچہ کفر کے میں او دا کچھ ہے تے گستاخی ہے یہ کوفر بن سکتا دکھائیے تو لمپیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی بے دین نور اللہ ہے کوشنہ مولوی مولوی ہلا کافر ہلا یہ کو جینے جما تے نہ یہ کو چائی ہون کو ترا کا سچ کرائی یہ کو جما ایمان ہوندا تا کہ او کوفر ہے ایمان ہوندا تے جے اکھیا او کوفر ہے تے سوچاں اے سوچاں گئے پیچاں دا او کن کو چائی پئی نہیں یہ کو کرے نے جما ہی ایو ہیں حکما مدارس مدرسے مدرسے بہادر شاہ برداشت نہیں کیتا پہلے ایران آدم پی نشری کو سونیا جب بڑا جب مکدیاں نے وہی مبلک دل چ رکھو دل چ رکھو مبلک بھی دل چ رکھو